اور اللہ ہی کے لیے ہیں اس معنوہ ہے اور ضمے کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے تو اس کی بندک کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہ ہو